إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سطرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عكيد القياه في جهنم كل كفار عنيد منع للخير إل معتد مريب الذي جعل مع الله إلها فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا من منسكا ليذكروا اسم الله خواتین خود مسنونہ کے بعد الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے آیت کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے یذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر ان پالتو جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں فلا حجکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فله اسلموا تم اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ اور خاشعار بن جاؤ اور اے اورمبرات آج عدی اختیار کرنے والے بندوں کو بشارت دے دیجیے خوشخبری سنا دیجیے عیسائیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے تین باتیں بتائی پہلی بات عشاہت میں قربانی کی تاریخ بتائی گئی پھر قربانی کا طریقہ بتایا گیا پھر قربانی کا مقصد بتایا گیا جہاں تک قربانی کی تاریخ کی بات ہے تو اس آئی میں کہا گیا کہ, وَلِكُلِّ امَّتِ جَعَلْنَا مَن سَكَا کہ قربانی صرف اس امت کی عبادت نہیں قربانی کا حکم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں بلکہ قربانی کی تعلیم اور قربانی کا حکم پچھلی تمام شریعتوں میں بھی رہا ہے قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے یہ بڑی قدیم عبادت ہے قرآن مجید نے چھٹے پارے سورت المائدہ کے اندر یہ بات بتائی کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم کے انسانیت کے آغاز کی تاریخ جب سے انسان اس روئے زمین پہ فسا ہے قربانی کی عبادت اسی تاریخ سے روئے زمین پہ جاری اور ساری رہی ہے چنانچہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے سورت المائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند حابیل اور قابیل کا ذکر کیا کہ ان کے درمیان بڑھ ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے واقع قربا قربانہ جبکہ ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی يتقبل مِنَ الْآخر تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو جس کی قبول ہو گئی اس پر حسد کیا اس نے جس کی, کی قبول نہ ہوئی یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابل نے اپنے بھائی پر حسد کرتے ہوئے محض حسد کی بنا اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی قدیم کے انسانیت کی تاریخ اس روئے زمین پر اور پھر اللہ تعالی نے عمران پارے میں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی کی عبادت رہی چنانچہ یہودیوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ ان اللہ ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے کے جو بہانے وہ پیش کر دیتے اس میں سے ایک بہانہ یہ تھا وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے اللہ تعالی نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی بھی رسول پہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ رسول قربانی دے اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے پچھلی امتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ پچھلی امتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی یہ بات تو ثابت ہے تو یہودیوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کر دے کہ جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے اور اے محمد آپ نے اب تک ہمیں ایسی نشانی نہیں دکھائی ہے اب تک آپ نے ایسی قربانی نہیں پیش کی ہے کہ جسے آسمان سے آگ آئے اور جلائے اس لیے جب تک آپ اس نشانی کو دکھائیں گے نہیں آپ پر ایمان لائیں جھوٹ کہہ رہے تھے وہ اللہ تعالی نے ان سے یہ وعدہ کبھی نہیں لیا کبھی نہیں لیا کہ جب تک کوئی رسول تمہیں یہ نشانی نہ دکھا دے ایمان نہ لاؤ جھوٹ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے بہانہ پیش کر رہے تھے قرآن مجید نے ان کا جواب دیا قل من قبل قلتم پیغمبر آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ, کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے رسول اس دنیا میں آئے موجزات لے کر آئے نشانیاں لے کر آئے اور جو نشانی قربانی کی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ نشانی بھی لے کر آئے اور تم ان رسولوں پہ ایمان لانے کے باوجود تم نے ان رسولوں کو قتل کر دیا اب کہاں سے مطالبہ کر لو تو قرآن مزید نے ان کی اس دعوے کی تردید ضرور کی لیکن یہ بات تو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا تصور رہا پچھلے پیغمبروں میں نے بھی قربانی کا حکم دیا اور ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی کہ آسمان سے آگ نازل ہوا کرتی تھی اور قربانی کو جلایا کرتی تھی تو قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے یہ صرف امت کی عبادت نہیں ہر شریعت میں اس کا حکم رہا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ من سکا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ متعین فرمایا مقرر فرمایا اس کے بعد حساب کے اندر دوسری چیز بتائی گئی قربانی کا طریقہ قربانی کیسے کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کے جائز ہونے کی شرط کیا ہے کہا اسم اللہ۔ رسم اللہ قربانی کا طریقہ یہ ہے قربانی کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ جانور کو ذمہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ضبع کیا, کیا جائے اور یہ حکم ہر امت میں رہا ہر پیغمبر کو رہا جہاں بھی قربانی کا حکم ہوا بسم اللہ کے حکم کے ساتھ ہی رہا اس لیے قرآن مجید نے کہا فکل امیم کی رسم اللہ علیہ انکن تم بھی آیا اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کو کھاؤ جس پر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے اور کہاسا کو لومی کر اسم اللہ یاری وہ نو لفس جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑا جائے بسم اللہ کہہ کر ذبح نہ کیا جائے ہم جان بوش کر بسم اللہ پڑے بغیر ذبح کیا جائے قرآن کہتا ہے اس جانور کا کھانا حرام ہے وہی وہ فص ہے وہ بےدیلی ہے وہ گناہ ہے وہ معصیت ہے کہ جس جانور کو زماں کرتے ہوئے بسم اللہ نہ کہا گیا ہو جانور کو کھانا حرام ہے شکار کرتے ہیں شریعت نے شکار میں بھی اس بات کی پابندی آئے تھی کہ جب شکاری کسی جانور کو شکار کرتا ہے چاہے وہ بندوق سے شکار کرے چاہے وہ تیر سے شکار کرے شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ تیر دے ہوئے بسم اللہ کہہ کر چھوڑے بسم اللہ کہہ کر چھوڑے اگر کسی نے بسم اللہ کہا اور اس سے کوئی جانور شکار ہو گیا اور اسی میں ختم ہو گیا اس کی جان یعنی جو جانور زندہ نہیں ملا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو زبا کرنے کا موقع ملے ایسے جانور کا کھانا حرام ہے ہاں کسی نے بسم اللہ کہہ کہ کے تیر چھوڑا اور اس تیر جا کے لگا جانور مر گیا خون نکل گیا اس جانور کا کھانا حلال ہے اس لیے کہ بسم اللہ کہ کر تیر چھوڑا گیا ہے سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتے کے بارے میں بھی یہی فرمایا کتے کے ذریعے سے شکار کیا جاتا تھا کتے کو سجایا جاتا تھا اس کی تعلیم دی جاتی تھی کہا کہ کتے کا شکار تمہارے لیے کھانا جائز ہے شرط یہ ہے تو کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر چھوڑو نے کہا ماذا یہ سلو پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں قل لوہ اللہ کو متفع آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اللہ تم مینل جواری مونا اللہ اور ان کتوں کا شکار جانور بھی جائز ہے جن کو تم نے باقاعدہ شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے سجاؤ ہوتا ہے شرط یہ ہے فَقُلُوا مِمَّا عَلَيْكُمْ علیہ اسْمَ اللہ عَلَيْهِ یہ شکاری کتے جن جانوروں کو شکار کرتے ہیں ان کو تم سکتے ہو شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لو وزق عثم اللہ علیہ انسان تو انسان جات کے لیے بھی شریعت نے یہ شرط رکھی نس ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے جنات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور انہوں نے اپنے بہت سارے آسان و نشانیاں دکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جننات کو جن باتوں کی تعلیم دی آج میں تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا لکم کلو ازم رسم اللہ علیہ کہا کیا کہ جنات تم اس ہڈی کو کھا سکتے ہو اس جانور کی ہڈی کو کھا سکتے ہو جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑا گیا ہوتا ہے جناس کے لیے بھی یہ شرط ہے وہ اسی جانور کی اور اسی ہڈی کو کھا سکتے ہیں جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہے اگر بسم اللہ کہہ کر ذما نہ کیا گیا ہو اس جانور کی کسی بھی ہڈی کو کھانا جنناس کے لیے بھی حرام ہے تو قربانی کا کے جائز ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے ہاں اگر کوئی دوسرا شخص میں گوشت لا کے دیتا ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی کچھ معاذر نو مسلم لوگ جو ابھی ابھی اسلام میں آئے رہتے ہیں اور انہیں ابھی اسلامی تعلیمات سے پوری طرح سے واقعیت نہیں رہتی وہ ہمارے پاس گوش لا کے دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑا ہے کہ نہیں ہم کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھالو لو ہمارے تعلق سے ہم بھی اس جانور کو ذبح کرتے ہیں ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑے اگر جان گوس کے بسم اللہ چھوڑ دیں اس جانور کا کھانا حرام ہے لیکن ایک مسلمان سے گوش لیتے ہیں ہم ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑا ہے کہ نہیں اس کا کھانا ہماری جائز بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں ہاں اگر اس کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے کسی خریدے سے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اگر معلوم ہو جائے اگر معلوم نہیں مسلمان اس نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی اس روایت میں ام المؤمنین سے کہا تم کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو دوسری جو دوسری تعلیم جو حد میں دی گئی وہ قربانی کے جواز کی بنیادی شخص اور تیسری بات بتائی گئی ساحت میں قربانی کا مقصد کیا ہے وہ کہا گیا فی اللہ حکم ملا تمہارا مابود ایک ہی ماں ہے یعنی قربانی کا مقصد توحید ہے قربانی توحید کا اہم ترین مظہر ہے قربانی اہم ترین عبادت ہے قربانی بندگی کا ایک بہت ہی عظیم طریقہ ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی مجید نے نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا اوسر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسل ربی کا ون حل فصل ربی پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے قربانی کیجیے دوسری جگہ کہا گیا رب العالمی پیغمبر آپ کہہ دیجیے میری نماز میری قربانیاں میرا دینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے ان دونوں آدوں میں غور طلب بات ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز اظہار بندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے توحید کا بہت بڑا تقاضا ہے اسی طرح سے قربانی بھی اظہار بندگی کا بہت بڑا ذریعہ اور توحید کا اہم ترین تقاضا ہے اسی لیے قرآن مجید نے مشرقین مکہ کے شر کی جو صورتیں ذکر کی اور ان کے شر کی جن شکلوں پر گرفت کی اس میں سے شر کی ایک ایسی شکل بھی تھی جس کا تعلق جانوروں سے ہوتا تھا جس کا تعلق جانوروں سے ہوتا تھا انہوں نے وہاں بہت سارے جانور اپنے بتوں کے نام پہ وقف کرتے تھے بتوں کے نام پہ جانوروں کا سبح کرتے تھے پرانی مجید نے ساتویں پارے کے اندر فرمایا نہ جان اللہ بحیرہ تم اللہ عام اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ نہ صاحبہ نہ وسیلا اور نہ آم ان چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے وَلَكِنُ الَّذِينَ اللَّهِ <الْخَدِف> لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ بحیرہ کسے کہتے ہیں صاحبہ کسے کہتے ہیں وسیلا کسے کہتے ہیں آم کسے کہتے ہیں یہ سب جانور تھے بہیرہ دودھ والے جانور کو کہتے تھے دودھ والی ہوگی جو فرمو ہوتی ہو جس کے پھلوں میں کافی دودھ نکلا کرتا تھا یہ مشرقین مکہ کا اس اوٹنی کو اپنے پتوں کے نام پہ وقف کر دیتے کہتے کہ انٹنیوں کا دودھ ہمارے پتوں پر کے نام پہ ہماری مندروں کے لیے وقت کوئی شخص بھی ان کا دودھ نہیں نکھارے گا دوہے گا نہیں اور پیے گا نہیں شاہبہ صاحبہ بھی اسی طرح کی ایک اونت اونت ہوتا تھا ایسا جانور جس کی سواری نہیں کرتے تھے اپنے بٹوں کے نام پہ وقف کر دیتے اور کہتے کہ یہ جانور ہمارے مندروں کے وقت اس کی سواری نہیں ہوگی وسیلہ وسیلا اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو پیدر پہ, پہ دو بچیاں دو اوٹنیاں پیدا ہوں دونوں مرتبے جس کو مادہ پیدا ہو اوٹنی پیدا ہو یہ فضیلت والی اوٹنی سمجھی جاتی تھی اس کو بھی وہ اپنے بٹوں کے نام پہ وقت حام حام ہے نر کو کہتے تھے جس کی نسل کافی بڑھ چکی ہو توانا ہو تندرست ہو موٹا تازہ فرما ہو اس کو ہم کہا جاتا تھا جس کی نسل کافی بڑھ چکی ہو اس کو بھی وہ اپنے حٹوں کے نام پہ وقف کر دیتے قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہا ہا و یہ نام لا ہر الا من لا اللہ بہت ساری ہوٹلوں کو وہ بتوں کے جو پجاری ہوتے تھے ان کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان ہوٹلیوں کا گوشت صرف ہمارے وہ مندروں کے جو پجاری ہیں وہ کھائیں گے تو مشکیر مکہ کے شرک کی ایک بہت بڑی شکل یہ تھی کہ وہ جانوروں کو انہوں نے شرک کا موضوع بنا لیا تھا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ زما کرتے تھے جانوروں کو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ وقف کر رکھا تھا نبیتریم سو سم نے فرمایا کہ عربوں میں سب سے پہلے جانوروں میں شر کو داخل کرنے والا قربانی کے راستے سے قربانی کو شرک تک لے جانے والا عمر بن عامر الخزائی نام کا ایک شخص ہے ایک عرب جس کا نام تھا امر بن عامر الخزائی نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے جا رہا تھا عمر بن عامر الخزائی کے بارے میں اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قربانی کو شرک کی شکل دی اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ضمع کرنے اور وقت کرنے کی تعلیم دی جبکہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی ایسے نیک مفوس موجود تھے جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ضمع کرنا شرک ہے چناچی سیرت کی کتابیں زید بن عمر بن نقید کے بارے میں ذکر کرتی ہیں یہ زمانے جاہلیت میں تھے زائد بن عمر بن نقیل لیکن سبحان اللہ جاہلیت میں رہنے کے باوجود وہ شرک کو سمجھتے تھے کہ یہ شرک ہے تو ہی کو سمجھتے تھے کہ یہ برحق ہے چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھتے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ بکری ذبح کر رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے اشا تو خلا اللہ اشاط اللہ وانزل لها من ما وانبت لها من الارض قل لها ثم تزرعونها لاسم غير الله نسيت کرتے ہو کیسے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ بکری اللہ نے پیدا کی اللہ نے اس بکری کے لئے آسمان سے پانی برسایا اللہ نے ان بکریوں کے لیے زمین سے غلہ ہو گیا سب کچھ تو اللہ نے کیا اس کو لے جا کر تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو تو دیکھیے معلوم ہوا کہ قربانی کا ایک عظیم مقصد توحید ہے توحید کا مل شاید کے اختتام پہ کہا گیا کو ملا وَاحِدٌ فَلَهُ ہو تمہارا معبود ایک ہی عبادت ہے تمہاری تمام پر عبادتیں تمہاری تمام پر عبادتیں ایک ہی معبود کے لیے ہونی چاہیے قربانی جہاں عبادت کا مظہر ہے توحید کا مظہر ہے اللہ کا حق ہے وہی قربانی کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد قرآن مجید یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ اس میں حقوق العباد کا بھی تعلق ہے قربانی کا تعلق حکومت لباس سے بھی ہے چنانچہ قربانی کا گوشت کے سلسلے میں حکم دیتے ہوئے قرآن نے کہا لو منہاوا تم الباسل فقیر یہ قربانی کا جانور جسے تم ذمہ کرتے ہو تم بھی کھاؤ اور معاشرے کے الغریب محتاج مسکین کو بھی کھلاؤ اس طرح قربانی جہاں عبادت ہے تو کا نظر ہے وہی قربانی انسانوں کے ساتھ غریبوں ناداروں کے ساتھ ہمدردی کا بھی درس دیتی ہے سنو سن ہجری نے سنو ہجری میں مدینہ میں اڑبا کا بہت بڑے اڑبا جمع ہو گئے وہ عام الوفو تھا نو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے عرب سے وفود آ رہے تھے مدینہ میں غذا کم پڑ گئی تو سن سنو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو عید الاضحیٰ کے موقع پہ حکم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھانا تین دن سے زیادہ قربانی کا گوش نہ کھانا تین دن سے زیادہ قربانی کا گوش ذخیرہ کر کے نہ رکھنا زیادہ سے زیادہ تم تین دن قربانی کا گوش کھا سکتے کیوں مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اس کافی غریب غربا مدینہ میں جمع ہو گئے تھے ان کے پاس گزانا تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو بھی صاحب اپنے جانور قربان کر رہے ہیں یہ اپنی گوش کا بڑا حصہ ان غریبوں کو کھلائے میں پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی کیا اس سال بھی ہم تین دن سے زیادہ قربانی کا کوش جمع کر کے نہیں رکھ سکتے آپ نے کہا کہ نہیں اب رکھ سکتے ہو تم اب جو ہے تین دن سے زیادہ جمع کر کے رکھ سکتے ہو الحمد نے لکھا ہے کہ معاشرے میں جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو فکر و کا ہو غربت ہو غریب زیاد ہو اس وقت کے یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہ کھائیں اس وقت جب معاشرے میں فقر و فاقہ مسلط ہو چنانچہ حضرت علی بن سال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدھے خلافت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا مدینہ میں بہت سارے گرم آ گئے رزرو انفردم بڑھ گئی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے تقریر کی اور تقریر کر کے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھانا تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کر کے نہ رکھنا اپنے جو غریب اور نادار مخلس بھائی آئے ان کو کھلاتے رہنا اسے معلوم ہوا قربانی کا ایک مقصد انسانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی فکیروں غریبوں ناداروں کے ساتھ اظہار ہمدردی اسی لیے جو بھی انسان ہوگا اس کو آپ کھلا سکتے ہیں اور اس میں صرف غریبوں میں مسلمان کا ہونا شرط نہیں مسلمان کو دیں قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت غیر سبق محترم بھائی آج ایک آواز اور ایک نعرہ جا بجا سنا جاتا ہے یہ نعرہ لگانے والے اور یہ آواز اٹھانے والے کوئی غیر نہیں ہمارے اپنے کچھ تعلیم یافتہ نوجوان جو جو ہر معاملے کو عقل کی روشنی میں عقل کے ترازو میں تو کر لو یہ کہتے ہیں قربانی اسراف ہے قربانی فضول خرچی ہے کہتے ہیں کہ حج میں کتنے لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان کتنے لاکھ جانور قربان کرتے ہیں یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے بہتر یہ ہے کہ یہ پیسہ پورا جو ہے رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کیا جائے خدمت خرچ کے کاموں میں خرچ کیا جائے تعلیم اور ایجوکیشن کے سلسلے کا خرچ کیا جائے نعرا بڑا ہی گمراہ کن نعرہ ہے بڑا ہی گمراہ کن نعرہ ہے ہم نے کہا قربانی بڑی گستاخی کر رہے ہیں قربانی عبادت ہوئی عبادت کے راستے میں ہمارا کتنا پیسہ لٹائیں کم ہے اس لیے کہ عبادت مقصد زندگی ہے عبادت مقصد تکلیف ہے اس راستے میں ہم اپنی ساری دولت بھی لٹانے کم ہے لہذا اس عبادت کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے یہ پیسہ جانوروں کے بجائے ایجوکیشن میں اور فلا فلا میدان میں لگانا چاہیے اور اگر دیکھا جائے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ قربانی میں خود خدمت خلق کا پہلو موجود ہے غریبوں کی ہمدردی کا پہلو موجود ہے آج آپ معاشرے کے غریبوں سے پوچھ کر دیکھو کتنے غریبوں کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ زندگی میں سال بھر میں انہیں بکرے کا گوشت کھانا صرف بقرید میں نصیب ہوتا ہے کتنے غریب ہے جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پورے سال میں کبھی وہ بکرے کا گوشت نہیں خرید سکتے کھا نہیں سکتے بقری وہ مبارک موقع ہے جہاں انہیں بکرے کا گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے اور بہت سارے غریب بتاتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت کئی دن نہیں کئی مہینے سکھا کر رکھ کے کھاتے ہیں تو جس ہمدردی اور جس قدمت خرق کا نعرہ یہ لوگ لگا رہے ہیں یہ ہمدردی شریعت نے جو پہلے ہی سے قربانی کے مقاصد میں اس کو شامل کرتے فرمایا مینہا وا فیم ال کھاؤ اور ہر و مسکین کو جو قربانی کے گوشت سے کھلا قربانی عظیم عبادت ہے اللہ کے نام پہ آپ جس دنوں قربان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی کے حقدار بنیں گی آپ محترم بھائیو ان باتوں کے بعد مسائل کی مسائل کے طرز پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں چونکہ ہم سب قربانی کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ پچھلے کچھ میں نے آپ کے سامنے بتایا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لو آپ نے کہا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں جانور عائدگار نہیں ہونا چاہیے لیکن اسی حدیث سے اہل علم یہ مسئلہ بھی مستمت کیا ہے آئے بغیر معمولی سا ہے اس اسے کہ اللہ کے لیے فرماتے وہ جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو جس کی بیماری واضح ہو جس کا کانا پن بالکل واضح ہو یا اللہ کے روی ص اللہ سمجھو بات اور واضح ہو واضح ہو گل جو پر سے علیل نے مسئلہ مستمت کیا ہے اگر ہلکا سا خفیص سا عائد اگر ہے تو وہ جانور چل سکتا ہے قابل برداشت ہے تو لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ جانور تھوڑا سالم و کم کو فرماؤ بخاری شریف میں ابو امام الباہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کمن المدینہ کہ جب قربانی کی عید آتی ہم جانور پہلے خرید لیتے تھے اور جانور کو پہلے خرید کر وہ کھلا کھلا کر خوب موٹا تازہ کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے جانور اپنی عبادت کا, اور بندگی کا جا اللہ موٹا تازہ کرتے تھے. سربا جانور صحت مند جانور تندرست جانور قربان کرنا چاہیے اور پھر ایک بکرا ایک بکرا ایک میڈا پوری فیملی کی جانب سے کافی ہوتا ہے اس فیملی نے چاہے کتنے بھی افراد کیوں نہ فیملی کا مطلب ایک باپ ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں چاہے اس کی جتنی بیویا ہو چار تینوں تین اور, دو اور ان کے جتنے بھی بچے کی جانب سے ایک بکرا کافی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پر جانور جمع کیا, کیا اللہ بسم اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ محمد و آل محمد اور آل اللہ اس جانور کو قبول کر لے محمد کی جانب سے اور عالیہ محمد کی جانب سے علیہ محمد سے مراج آپ کی ساری بیلیاں آ گئی اور ان میں سے جن کی بھی اولاد بھی سب آ گئے تو لہٰذا کوئی بھی شخص اس کی فیملی کتنی بڑی ہو جو بھی اس کی سرپرستی میں ہو جو بھی اس کی کفالت میں ہو حتیہ کہ آپ کے بھائی بہن بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں ایک جانور پوری ایک فیملی کی جانب سے کافی ہو جائے گا اور جیسے آپ سن نے بیان فرمایا گائے بیل اور ان کے سلسلے میں سات آدمی کا مطلب صرف سات آدمی نہیں سات آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں ایک آدمی کا مطلب ایک فیملی سات فیملیاں شریک ہو سکتے ہیں زید اپنی فیملی کے ساتھ بکر اپنی فیملی کے ساتھ احمد اپنی فیملی کے ساتھ محمد اپنی پوری اس طرح سے سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے اونٹ کا مسئلہ بھی ہے کہ اونٹ میں بھی سات آدمی جو اپنی ساتھ فیملیوں کی جانب سے شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں جانور کے پیک سے مثلا مرا ہوا بچہ نکل رہا ہے جانور ہاں ملا اس کی قربانی ہم نے دی اور مرا ہوا بچہ نکل رہا ہے کیا حکم ہے اس مرے ہوئے بچے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دقت الجلی ز کت امی آپ فرماتے ہیں کہ اس مرے ہوئے بچے کا کھانا جائز ہے اس کو الگ سے ذبح کرنا ضروری نہیں اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کو ذبح کرنے کی مانند اللہ ہے کہ اگر ہم نے جانور زبا کیا اس کے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے ابھی اس کے اندر زندگی باقی ہے تو پھر یہاں اس کا ذبح کرنا واجب ہو جائے گا اگر بچہ زندہ نکلا تھا ہم نے اس کو ذمہ نہیں کیا اسے چھوڑ دیا مر گیا اب اس کا کھانا حرام ہے وہ مردار ہو گیا جی ہاں تو یہ بھی ذہن میں رہے اور اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور قربان کرتے ہیں اور یہ اس کا رواج بڑا عام ہاں ہے کہنے پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے جانور ذبح کیا آپ نے ایک جانور ذبح کرتے ہوئے کہا اللہم عنی وعن من اللہ آپ نے ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہا فروزگار ہے جانور میری جانب سے اور میری امت میں جس جس کے اندر بھی قربانی کرنے کی طاقت میں صلاحیت نہیں قابلیت نہیں پیری پوری ایسی امت کی جانب سے میں ذبح کر رہا ہوں نے لکھا ہے آفظ الحدر اسکلا علی رحمت اللہ علی نے فتر باری میں لکھا ہے یہ خاص حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے پوری امت کی جانب سے اس میں سے جن کے اندر بھی قربانی کی استدادی سگت نے ان کی جانب سے ذمہ کیا ہم اس پر کسی بھی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے یہ جو بھی آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سزا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے نبی سے وفاداری میرے بھائیو ہم صحابہ سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کر سکتے صحابہ سے بڑھ کر نبی سے وفاداری نہیں کر سکتے بتاؤ کبھی ابو عمر رضی اللہ پہروں پرما نے قربانی کیو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے لیکن اس کے صنف وائف ہے صحابہ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علم کی جانب سے قربانی کیا اضاف جی ہم ان سے بڑھ کر تو نہیں کر سکتے ہم ان سے بڑھ نبی سے وفاداری نہیں کر سکتے ہاں اگر نبی سے اتنی ہی وفاداری کرنی ہے نبی سے اتنی ہی محبت ہے نبی کی اطلاع اور اجتماع کا ویسی جذبہ ہے تو پھر زندگی میں نبی کی سنتوں کو اپنا کے دکھاؤ نبی کے نقشے قدم پہ چل کے دکھاؤ اپنی نمازوں کو نبی کی نمازوں کے مطابق کرو اپنے حج کو اپنے روزوں کو اپنی زکات کو اپنے ظاہر باطن کو نبی کے اسے کے مطابق کرو جہاں کما لوگ وہاں تو نہیں کرتے اور جہاں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں وہاں جو راستے نکالتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور محترم بھائیو ایک بات قربانی کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری چیزیں اسلام من پسند نہ کرائے ہماری عید ایس ایسی عید ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوا ہونی چاہیے اور ساری عیدیں اور قوموں کی ہم نے دیکھا ابھی قریب گزری کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنوں کی آنکھیں گئی کتنوں کے بدن جلے کتنوں کے کپڑے جلے اسلام امن پسند مذہب ہے اس بات کا خاص خیال رکھے عید قربا میں ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہ ہو تکلیف نہ, نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاں جانوروں کو لے کر سڑکوں میں گھومتے نہ پھریں کہ اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو یا پھر عید الاضحیٰ کے دن ایسا نہ کریں کہ سڑکوں کو راستوں کو گلیوں کو, گلیوں کو بند کر کے گلیوں میں زبا کرے نجات گندگی ڈالے خون ڈالے ہماری عیدیں پورمیدیں ہوا کرتی ہیں آپ وہ عید کو یہ پیغام دیجئے کہ اسلام جو ہے امن پسند مذہب ہے اور محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک کار حکم نے بھی عرفہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ابھی آ رہا ہے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ ارفا کے دن کے روزے سے دو سال کے گناہ مار ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ دین ہے جس دن دین مکمل ہوا تھا اور جس دن آسمان سے وحی آئی تھی مکمل تل کم دین کمبن علیکم کم اور ویسے بھی عشرہ دلیش جس سے ہم گزر رہے ہیں دل ہیش کے نو دنوں میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے لہذا زیادہ سے زیادہ عشرہ دل کا بھی احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھنے کی کوشش کریں جو عید سعید ہمارے سامنے آ رہی ہے عید سعید کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کرتے تھے اچھے کپڑے پہن کر کرتے تھے خوشبو لگا کر کرتے تھے اور عید الاضحا میں آپ کا معمول تھا آپ کچھ بھی کھائے بغیر جاتے تھے اور عید سے لا کر قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے اس کو روزے کا نام دینا غلط ہے لوگ کہتے ہیں آدھا روزہ ہے روزے کا نام دینا غلط ہے عید کے دن تو روزہ جو جائز نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی عید گاہ کو آیا کریں حتی کہ جو اپنی مجبوری میں ہوتی ہیں ان عورتوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ وہ بھی آیا کریں تو لہٰذا اور بھی عید گا کیں لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں اسباب دینت اختیار کر کے آنا خوشبو لگا کے آنا عورتوں کے لیے سب ہے عورتیں آئیں ضرور آئیں مگر سادگی کے ساتھ آئیں رب العالمین سے دعا کے رب العالمین ہمیں اور آپ کو عید سعید پورے مصروم طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امن کے ساتھ ساری دنیا پر یہ عید سعید گزرے آمین بارک اللہ بارک اللہ قرآن رب حلیم